السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ سب کا نحمدہ و نسلی اللہ رسول ال اما بعد فاعوذ باللہ من شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربش رفلی صدری ویسر لی امری یسرلی عمری من لسانی یقہ قولی آج ہماری کلاس زیادہ تر آنسرس پہ مبنی ہے یہ پوچھتی ہیں کہ سعودیہ سے سرما کالے پتھر کی شکل میں اور وہ چمکدار بھی ہو تو کیا وہ اصلی سرما ہوگا اور اس کو پیس کر استعمال کر سکتے ہیں اگر تو وہ عصمت ہے اور ایک سائیڈ اس کی چمکدار بھی ہے اور اگر اس کو توڑ کے دیکھیں تو آسانی سے ٹوٹتا ہے سب سے بڑی پہچان یہ کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے آسانی سے پیستا ہے عام جو پتھر ہے بڑا ہارڈ ہوتا ہے مگر عسمت جو ہے اس کی سب سے بڑی پہچان ہے وہ سافٹ ہوتا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ ہر رنگ والی چیز کینسر کی طرف لے جاتی ہے تو بعض ادویات بھی رنگ دار ہوتی ہیں ایسی ادویات بھی نہ کھائیں تو اچھا ہے صحت سے اچھی کیا چیز ہو سکتی ہے یہ <تصفح> کہتی ہیں کہ دانتوں پر پیلا پن جمع ہوا اور دانت ہلتے بھی ہوں تو اس پلاٹ کو کیسے دور کریں ہلتے دانتوں کا کیا علاج ہے اتنی سویٹس چاکلیٹس اور سافٹ چیزیں نہیں کھانی تھی کہ اب باقی لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ یہ نتیجہ ہوتا ہے بہت نرم غذائیں کھانے کا یا میٹھی چیزیں کھانے کا سویٹس کینڈیز چاکلیٹس کیک پیسٹری ڈبل روٹی دانتوں پہ تو کوئی پریشر آیا ہی نہیں آساب کس کے مضبوط ہوتے ہیں جو احساب کو استعمال کرتا ہے جو ان پہ پریشر ڈالتا ہے دانت اس کے مضبوط ہوتے ہیں جو دانتوں سے چباتا ہے بہت سے بچے آپ دیکھتے ہیں بچپن میں روٹی نہیں کھانا چاہتے ان کا دل نہیں چاہتا کہ ہم روٹی کھائیں کیونکہ اس میں نوالا جو ہے اس کو چبانا پڑتا ہے بائٹ لینا پڑتا ذرا محنت کرنی پڑتی ہے تو بہت سے بچے جن کو دودھ کی عادت ہوتی ہے تو بچاتے ہیں کہ ہم اب ایسی چیزیں بس نگل لیں تو اسی طرح پھر ایسے بچوں کو کینڈیز اور سویٹس کی عادت پڑتی ہے چاکلیٹس کی اور پھر آخر کار دانت ہلنے لگتے ہیں تو بہتر ہے کبھی کبھی چنے بھی کھایا کریں گھنے چنے سخت والے اور کبھی گنڈیری یا گنا چوسا کریں اس سے آپ کے دانتوں کے جو مسورے ہیں اور مسوروں کے پیچھے جو احساب ہیں وہ طاقتور ہوں گے دانتوں کو مضبوطی سے پکڑیں گے اس وقت آپ کا کام ہے آپ مسواک کریں سب سے بیسٹ جو اس کا حل ہے مسواک کرنا شروع کریں مسواک سے آپ دیکھیں گے آپ کے دانتوں کی پلاحٹ اور گندگی جو ہے وہ صاف ہوگی اور شہد اور سرکہ ملا کر اگر استعمال کریں تو تب بھی وہ خاصی ہیلپ کر سکتا ہے شہد اور سرکہ ہم وزن میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں یہ دانتوں پر لگانے کے لیے بہت اچھی دوا ہے جن میں کیڑا لگا ہو یا منہ سے سمیل آتی ہو یا دانت بہت پیلے ہو چکے ہوں ڈسکلریشن ہو چکی ہو ان سب میں بہت اچھا ہے کہتے ہیں بولنے پر گلا بار بار سوکھے اور کھانسی جن لوگوں کو زیادہ خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا بٹر اگر لے لیا کریں یا دودھ میں تھوڑا سا گھی یا کاوے میں تو میرا خیال ہے ان کی خشکی جب گلے کی دور ہوگی بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ دودھ ہی نہیں پینا چاہیے کھانسی میں ریشا ہوتا ہے یہ چونکہ خشک کھانسی ہے تو خشک کھانسی میں دودھ یا گھی کچھ نہیں کہتا لیکن اگر کنجیشن والی ہو تو اس میں تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے ہائٹ لمبی کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں اور اگر کوئی دوائی ہے تو دوائی یہاں پر تو نہیں ہو تو کلینک پہ ہوگی اور طریقہ یہ ہے کسی حد تک اگر آپ اٹھارہ سال سے کم ہوں تو پھر اس طریقے کا فائدہ ہو سکتا ہے اٹھارہ سال کے بعد دوا بھی کوئی خاص کام نہیں کرتی اٹھارہ سال سے پہلے پہلے قد لمبا کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چانسز بہت کم ففٹی پرسینٹ سے بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ایکسرسائز کریں ذرا لٹکنے والی ایکسرسائزز کریں اور نیند پوری کریں پہلی رات کی نیند لیا کریں جو لوگ بھی اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری عشا پڑھتے ہی سو جائیں اور صبح سویرے اٹھیں جلدی اٹھیں جو رات کو کام آپ کرتے ہیں وہ آپ ایک گھنٹے کا کام آپ کو تین گھنٹے میں کرنا پڑتا ہے لیکن وہی کام اگر آپ چھوڑ دیں رات کو جلدی سو جائیں تو صبح اٹھ کے آپ وہی کام آدھے سے بھی کم وقت میں پورا کر لیں گے کیونکہ صبح آپ زیادہ فریش ہوتے ہیں جس سے میں بہت زیادہ ہیئر گروتھ ہو رہی ہو تو اس کو کم کرنے کا کوئی نسخہ ہے اور دوسرا کہتے ہیں کہ مہواری صحیح نہ آئے ان ریگولر مینسز ہوں تو کیسے غذائیں فائدہ مند اور احتیاط کیا کرنی چاہیے بیسکلی تو ہارمونز کا پرابلم ہوتا ہے اگر مینسز اپنے ٹائم پہ نہیں آتے ہارمونل امبیلنس کو دور کرنے کے لیے پھر یہ ساری جتنی پیچھے آپ نے اتنی لمبی تفصیل سنی ہے غذا اور دماؤں کی اور مختلف انداز کی پورے لائف سٹائل کی جب ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرنے لگیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو اس قسم کے پیچیدہ امراض ہوں گے بھی نہیں اپنی زندگی کو جتنا سادہ کر لیں گے اور اپنے اوقات یعنی سونے اور جاگنے کے ٹائمنگ جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرنے لگیں گے آپ کے آپ کی زندگی میں اتنی برکت بھی ہوگی اور آپ کے وقت میں بھی برکت ہوگی اور کاموں میں آسانی ہوگی لیکن اگر ہم رات کو دیر تک سوئیں صبح چاہے جلدی اٹھیں یا دیر سے اٹھیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں جو ارلی نائٹ کی نیند ہے نا عشاء کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سونے کی کوشش کریں اور یہ ایک ماحول کریٹ کریں اپنے اپنے گھروں میں ایشا کے بعد فوراً فوراً سونے کی تیاری کا کہ میکسمم جیسے آپ ہاسٹل لائٹس ہیں ان کو دس بجے تک سلایا جاتا ہے تو دس بجے کی جو نیند ہے پرفیکٹ نیند آتی ہے اور انسان گرمی ہو یا سردی دونوں میں بہت اچھی نیند اپنی پوری کر سکتا ہے رات بھر میں تہجت کے لیے بھی ون اٹھا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ دس بجے نہیں سوتے لیٹ سوتے تو پھر صبح کی فجر کی نماز بھی کزا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے کھیتنی چائے کے بارے میں جو بتائے پھر بتا دیں کہ پتی نقصان دہ ہے خالی پتی اتنی نقصان دہ نہیں اگر کبھی کبھار معمولی سے لے لی جائے لیکن جب پتی میں دودھ ڈالا جاتا ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ بن جاتی ہے کہتے ہیں پیگنسی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا کھانا چاہیے جس سے بچے پر اچھا اثر پڑے اور وہ خوبصورت بھی ہو اور پیدائش کے بعد کیا کیا جائے جس سے جسم پہلے جیسی حالت میں واپس آ جائے کچھ زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ نے جو طب نبی میں پڑھا ہے اگر آپ سوئے نہیں اس دوران یہ کلاس سے باہر نہیں گئے یا آپ نے پورا سنا ہے اور اس کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو ان آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ پریگنسی میں بھی بچے کو صحیح خوراک پہنچتی رہے اس میں دودھ ضروری ہونا چاہیے پھل سبزی ساری چیزیں یعنی متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے پسند ناپسند اب آپ کو چھوڑنی پڑے گی جب حمل ہو جائے تو اس کے بعد اب آپ بچپنا چھوڑ کے نہ صرف جوانی بلکہ خاتون بن گئی ہیں جب پیگنینسی ہوتی ہے تو اس میں پھر آپ کو اپنے ذائقے کو نہیں دیکھنا ہوتا اپنے منہ کے مزے کو نہیں دیکھنا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کھائیں تھوڑے سے نٹس ضرور لیں پیگنسی میں تھرو آؤٹ پریگنینسی وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے کس کو کون سے سوٹ کرتے ہیں لیکن کشمش یا منقع ان میں سے اگر بہت معمولی مقدار میں آپ لیتے رہیں تو آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی کیونکہ سارا وقت پیٹ کا بوجھ جو ہے وہ انسان کو تھکا دیتا ہے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی البتہ دودھ پینے سے بھی اور فروٹس کھانے سے بھی آپ کو فریشنیس رہے گی اور بچے کو جو ہے وہ کمزوری نہیں ہونے کی اس کا یہ مطلب نہیں آپ گوشت نہ کھائیں گوشت بھی کھائیں لیکن بےتحاشا مقدار گوشت کی یا ڈیلی بیس پہ گوشت کھانا کوئی اتنا ہیلدی طریقہ نہیں ہے یا رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کبھی گوشت کھاتے تھے ہر روز نہیں کھاتے تھے اس سے انسان کو اور بھی مختلف چیزیں کھانے کا موقع ملتا ہے آپ کالے چنے ضرور کھایا کریں بہترین غذا ہے ابھی تو ہمارے ملک میں تو بہت سستا ہے مگر باہر یہ اویلیبل ہی نہیں ہے بہت کم ملکوں میں پائے جاتے ہیں کالے چنے اللہ تعالیٰ کی دیوی بڑی بہترین ایک خوراک ہے ہمارے لیے آپ کو پتہ ہے گھوڑوں کو کھلائے جاتے ہیں اسی لیے ان کے اندر پاور آتی ہے اور ہارس پاور اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے کالے چنے بہترین چیزیں بھنے ہوں یا ابلے ہوں یا سالن میں پکے ہوں یا اس کی زخمی ہو ساری چیزیں بہت فائدہ مند ہیں اور جن لوگوں کا اہستما یا سانس کی مشکل ہو بریدنگ پرابلمس ہوں تو ان کے لیے بھی چنے کا پانی بہت اچھی چیز ہے چاہے وہ کچا پانی ہو یعنی رات کو چنے بھگو دیں اور صبح اس کا پانی پی لیں یا ابلا و یخنی کی طرح کا پانی ہو دونوں صورت میں فائدہ مند ہے اور چنے بھی اچھے ہیں بچے کو خوبصورت بنانے کے لیے کسی خوبصورت بندے کو دیکھ لیا کریں کہتے ہیں کہ پیگنسی میں عورت جس کو زیادہ دیکھتی ہے بچہ اسی پہ جاتا ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے لہذا ایسے لوگوں کو دیکھیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا ویسا ہو کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی باقاعدہ جن خواتین نے اپنے جیسے ہمیں تو تصویریں ظاہر رکھنی تو نہیں ہیں یعنی کور رکھیں بے شک تصویر ہو اگر آپ کے پاس تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس کی تصویر آپ صبح سویرے سب سے پہلے دیکھیں گے اور ڈیلی دیکھیں گے بچے کی شکل بالکل ویسی ہوگی اور ایسا بھی ہوا کہ کئی جو بالکل کالے کلوٹے لوگ تھے انہوں نے گوروں کی تصویریں دیکھتے دیکھتے ان کی جیسے ہو گئے بچے اور کئیوں کے گوروں کے کالے ہو گئے اور فیملی میں سے جو آپ کو روزانہ جس سے پہلے واسطہ سابقہ پڑتا ہے آپ کا بچہ اسی پہ جائے گا کسی نے لیزر ٹریٹمنٹ کا بھی پوچھا تھا کہ کرائیں یا نہیں میری آئی سائٹ فور پلس تھی کچھ عرصہ پہلے تک تو میں نے بھی لیزر ٹریٹمنٹ ہی کرایا تھا امریکہ سے اس کا کوئی مطلب کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا بلکہ میری جو آئی سائڈ ویک تھی اس کے بارے میں یہاں کے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور آپ انکریب نابینا ہو جائیں گی تو الحمدللہ میں نے بہت استخارہ کر کے اور دعا کر کے بڑی کاؤنسلنگ کر کے ڈاکٹر کے ساتھ وہاں پر تو میں نے کروا لیا کیونکہ میرا پلس نمبر تھا اور پلس جو ہوتا ہے اس کا یہاں پاکستان میں کوئی سرجری نہیں ہے کوئی لیزر ٹریٹمنٹ نہیں کسی قسم کا بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیونکہ اس میں ویژن ویک ہو جاتا ہے جبکہ مائنس میں ویژن زیادہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا تو ویژن زیادہ ہو تو اس کو کم تو کیا جا سکتا ہے کم ہو تو بڑھایا کیسے جا سکتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو بلکہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہو گیا یہ لیکن الحمدللہ میری سکس بائی سکس ہے لیکن ریڈنگ کلاسز مجھے لگتی ہیں ڈیڑھ نمبر کی اس میں میں موسٹلی تو اپنے اسے کر لیتی ہوں مینج لیکن اگر بہت باریک لکھا ہو تو پھر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے یہ ہی کہتے ہیں ٹائیفائڈ بخار کے بعد بال جھڑنے لگتے ہیں اس کا کیا علاج ہے کہ بال نہ جھڑے بال تو جھڑیں گے کیونکہ جو کمزوری ٹائیفائڈ کے ساتھ آ جاتی ہے اس کا جسم کے اندر جب نیا خون بننا شروع ہوتا ہے پچھلا خون تو ایک طرح سے جل جاتا ہے بخار کے ساتھ مطلب بیسیکلی ایسا ہوتا نہیں لیکن عام طور پر ایسا سمجھا جاتا ہے اور پھر جب وہ نیا فریش بلڈ بننا شروع ہوتا ہے تیسرے مہینے جا کے تو اس میں بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ بچہ پیدا کرنے کے بعد ڈیلیوری کے بعد ایک خاتون کے بال جھڑتے ہیں اور پھر قدرتی طور پر نئے آ جاتے ہیں ایسا کچھ پرابلم نہیں اگر بہت زیادہ جھڑ رہے ہوں تو اس کے لیے ہیئر آئل ہوتا ہے ہمارے پاس اور اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں یہ تو گریں گے بال کسی بھی سوئر ڈیزیز کے بعد بال گرتے ہیں اس میں گھربرانا نہیں چاہیے پھر آہستہ آہستہ بال آنا بھی شروع ہو جاتے ہیں اور اگر نہ آ رہے ہوں زیادہ عرصے تک تو پھر اس کے بارے میں کانشیس ہونا چاہیے اگر سر کے بال بہت گرتے ہوں تو کیا علاج ہوگا یہ بھی وہی آ ہے سر کے بال اگر زیادہ گرتے ہوں تو آپ فش کھائیں فش کھانے والوں کے بال سفید نہیں ہوتے اور میکسیمم فش کھائیں بہت سے لوگوں کو اس کی بو بری لگتی ہے لہذا کھانا نہیں چاہتے دودھ پیئں مچھلی کھائیں اکٹھا نہ لیں لیکن الگ الگ اور اخروٹ لیں اس کے علاوہ جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں وہ بھی استعمال کریں آپ کے بال کالے ہی رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ مچھلی دودھ اور سبزیوں کا استعمال کریں تو कितने ब्रेस्ट بریسٹ کا مسئلہ ہو اور بڑھ نہ رہی ہے تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں اس کے بارے میں ایک جو ویسے تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں لیکن اگر آپ ٹریٹمنٹ نہیں کرانا چاہتے اور کچھ ٹوٹکوں سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں جو بکری کی بریسٹ ہوتی ہے اس کو کسی بھی فارم میں چالیس دن تک استعمال کریں اگر آپ کر سکیں چاہے اس کو جیسے توے کے اوپر سوتے کر کے لے لیں یا اس کو دہی لگا کے مسالہ لگا کے بھون لیں یا ویسے سالن کی طرح پہ یا کباب بنا کے جس بھی شکل میں روزانہ بالوں کو زیتون کا تیل لگانا بہت اچھا ہے زیتون کا تیل لگانے سے بھی کافی حد تک بالوں کی سفیدی کم رہتی ہے اور بال اچھے رہتے ہیں منہ سے بال ختم کرنے کا کوئی علاج بتا دیں طب نبی میں آپ دیکھیں گے حضرت عائشہ کے جب جسم کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تو بہت کچھ کیا مگر فائدہ نہیں ہوا لیکن ایک چیز تھی ورس جو دیکھنے میں زعفران کی طرح لگتی ہے لیکن ورس ڈفرینٹ چیز ہے زعفران ڈفرنٹ ہے تو ورس لے کر اس کو زیتون کے تیل میں تھوڑی سی دیر پکایا گیا اور پھر اس کو فیس پر ان کے لگاتے رہے جس سے ان کے یعنی داغ دھبے بھی دور ہو گئے اور دوسرے مسائل کا بھی حل ہوا اور اس کے علاوہ کھیرہ اور کھجور کھانے کے لیے کھیرہ اور کھجور دونوں اگر ملا کر کھائے جائیں تو اس سے خاصا فرق پڑتا ہے خواتین کا فگر بنانے میں کھیرہ اور کھجور ملا کر کھائیں اگر گرمی کا مزاج ہے تین کھجوریں لے لیں یا بڑی کھجوریں ہیں تو تین لے لیں اگر چھوٹی کھجور ہے تو پانچ دانے یا سات بھی لے لیتے ہیں میکسیمم کتنے جسم میں اگر صرف ہپس پر موٹاپا ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں اور کیا ڈائٹ لیں آپ کو لگتا ہے معلوم ہی نہیں کہ ہپس کا موٹاپا عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے اور یہ پسند بھی کی جاتی ہے اس میں یعنی عورت کا جو جسم ہے وہ سراہی کی طرح پسند کیا جاتا ہے اور سراہی ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں پیندے سے بھاری ہوتی ہے تو اس میں کم کرنے کی کوشش نہیں کریں ہاں اگر بہت اوور ہو تو پھر اس کو آپ تھوڑا سا مینج کرنے کے لیے ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایروبکس کی جو ایکسرسائز لیٹ کر کرنے والی ہیں اچھلنے والی نہیں جو لیٹ کا سٹریچنگ ایکسرسائز ہیں اگر وہ آپ ماں سے دس منٹ بھی کر لیں تو اس سے خاصا فرق پڑ جاتا ہے مطلب جو مسلس ڈھیلے ہو کے لٹکنا کیونکہ جن لوگوں کا بیٹھ کے کرنے والا کام ہوتا ہے ان کے عموماً یہ پرابلم ہوتا ہے بہت زیادہ بیٹھنے سے اوائڈ کریں اس کی کوئی دوا بتا دیں اور جن ماؤں کو فیڈ کرانا پڑتا ہے بعض دفعہ ان کا دودھ خشک ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے جن عورتوں کو فیڈ کا مسئلہ ہے سفید زیرہ دودھ اور دلیا یہ تین چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں زیرے کا کعوا بھی پیا جا سکتا ہے زیرہ سوکھا بھی کھایا جا سکتا ہے چبا کے چاہے بھون کے یا ایسے کچا سفید زیرہ ایک چمچ کے برابر اگر اس کو پان کی طرح منہ میں رکھ کے کھا لیا جائے تھوڑا تھوڑا تو اس سے دودھ بڑھتا ہے دلیا ہمیشہ دودھ بڑھانے میں معاون ثابت ہوتا ہے دیکھیں دلیا کہاں کہاں کام کر رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا بہترین چیز ہے بہت فائدے کی چیز ہے اس سے نفرت نہ کریں اس سے محبت کریں یا آپ کو بہت دے گا آئندہ آنے والی زندگی میں موٹاپا بھی کم کرنا چاہیں تو یہ فائدہ دے گا ایسا نہیں ہے کہ سوکھے لوگ نہیں اس کو کھا سکتے یہ اتنا ٹروپیکل سی چیز ہے کہ دے ہر طرح کے لوگ موٹے پتلے سوکھے یعنی چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ اس کو کھا کے ہمیشہ فائدہ ہی حاصل کرتے ہیں سنت چیزوں کا نقصان کوئی نہیں ہے آنکھیں بند کر کے استعمال کر سکتے ہیں بال اگر جلد آئلی ہو جائیں تو کیا استعمال کریں اس کے لیے سرکہ اور شہد استعمال کریں زیادہ آئلی نہیں ہوں گے یہ متوازن کرتا ہے سرکہ اگر بہت خشکی ہو تو سرکا کام کرے گا بہت آئلی ہو تو کام کرے آپ دیکھیں بازار آپ جاتے ہیں کریمیں لینے کے لیے یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے یہ ڈرائی سکن کی کریم ہے یہ آئلی سکن کی ہے یہ سنت میں سب چیزوں کی ایک ہی دوا ہے سرکا اور شہد آپ اس کو دانتوں پہ لگائیں آپ اس کو فیس پہ لگائیں آپ کے داغ دور کرے گا سر پہ لگائیں خشکی بھی دور کرے گا چکنا ہٹ بھی دور کرے گا ہر چیز کو بیلنس کرے گا کتنی پیاری سنت ہے مسام کھلے ہوں تب بھی آپ سرکہ اور شہد لگائیں ہیپٹائٹس بی جس کو ہوگا وہ بھی اونٹنی کا بالکل لے سکتا ہے ہیپٹائٹس سی ہو یا بی دونوں لے سکتے ہیں اور ایک گلاس کافی ہوتا ہے ابھی میں نے جو پچھلے دنوں آپ سے بات کی تھی کہ خاتون نے آدھا گلاس پیشاب تھا اور آدھا دودھ دونوں ملا کر پلایا اور ایک گلاس کے پیتے ہی اس بچے کو یورین بھی آیا اور حاجت بھی ہوئی اور اس کا پیٹ کا پانی جو ہے وہ نکل گیا رنگ صاف کرنے کی کوئی ٹپ ابھی بتائی ہے میں نے آپ کو سرکہ اور شہد آپ کی پگمنٹیشنس آپ کے فریکلز آپ کے رنکلز ساری رات کو آپ سرکہ شہد گلاب کا جو میں نے آپ کو بتایا پچھلے دنوں لگا کے سوئیں صبح آپ مطلب ایک دن میں تو نہیں اسکن چمکے گی لیکن آپ کو فائدہ ضرور محسوس ہوگا بال اگر دو روخے ہوں تو تھوڑا سا کٹوا دیں ذرا سے ٹرمنگ کر لیں ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر اگر آپ سرکہ اور شہد تیل وغیرہ استعمال کریں تو اس سے دو روخے نہیں ہوں گے اصل میں ہوتے کیوں ہیں وجہ پھر وہی ہے کہ غذا آپ نہیں صحیح لیتے نہ دودھ پیتے ہیں نہ صحیح فروٹس اور سبزی گوشت جو جو چیزیں چاہیے وہ نہیں لیتے تو پھر وہ گروتھ بھی نہیں ہوتی بالوں کی اگر پیٹ بڑھ جائے تو ایکسرسائزز کریں اور روٹی کم کریں کھانے کے بعد پانی نہ پیئے رات کا کھانا سونے سے تین گھنٹے پہلے کھائیں آپ یقین کریں پیٹ نہیں بڑھے گا پیٹ پر دو یا تین بل پڑے ہوں یعنی تین ٹائر ہوں اگر تو پھر کیا کریں تو ایکسرسائز کریں اور کھانا کم کریں غصہ ختم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں لاہور تو پڑتی ہوں گی غصہ آتا ہوگا تو باللہ اللہ نشۃ توانجیم پانی بیٹھ جائیں پوزیشن چینج کر لیں وہ تو سارے اپنی سنتیں پڑی اور اس کو معمولی نہ سمجھیں بڑا افیکٹو ہے آپ جب پوزیشن چینج کرتے ہیں نا ذہن بدل جاتا ہے کوئی اچھی بات سوچا کریں آپ سوچا کریں جب میرا یہ غصہ ختم ہوگا تو میں جو غلطیاں اس غصے میں کر چکی ہوں گی اس کا ازالا کیسے ہوگا پھر یہ وقت تو ہاتھ نہیں آئے گا اور ذرا شیشے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے کریں غصے میں شکل دیکھیں کیسی لگتی ہے آئندہ کبھی غصہ نہیں آئے گا اگر بہت کم عمر میں بال سفید ہو جائیں تو کیا یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جی بالکل ہو سکتے ہیں میں نے آپ کو اپنے بھائی کا واقعہ سنایا تھا میرے بھائی کی ٹوینٹی پلس ایج میں بال آدھے سے زیادہ سفید ہو گئے تھے تو جب انہوں نے ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی سی ایس پی آفیسر ہیں تو جب ان کی پوسٹنگ ڈینمارک میں تھی آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے وہاں پر چونکہ حلال اور حرام کا چکر ہوتا نا کہ پتہ نہیں گوشت حلال زبا ہے یا نہیں یہ چکن تو انہوں نے کثرت سے فش کھائی فش کھاتے رہنے سے اور دودھ پینے سے دودھ مزے کا تھا تو دودھ بھی پیتے رہے اور فش بھی کھاتے رہے اور ان کے ایک سال کے اندر اندر پورے بال بلیک ہو گئے اور زیتون کا بھی استعمال رہا وہاں پہ اور آج تک وہ کالے ہیں بیسکلی کالے نہیں بھورے ہیں بہت چونکہ فیئر ہیں اور براؤن بال ہیں تو براؤن ہو گئے ان کو ابھی بھی ایک بال وائٹ نہیں ہوا دوبارہ براؤنی ہیں سارے بال نیچرل کلر جو ان کا لوز موشن کا علاج بتاتے ہیں لوز موشن کا علاج اصل میں اگر تو انٹسٹائنل ٹی بی ہے تو علاج فرق ہے اگر ڈائسنٹری ہے تو علاج فرق ہے اگر ڈائریا ہے تو علاج فرق ہے اور اگر کوئی اور ایسا آنتوں کا پرانا مسئلہ ہے سنگری بولتے ہیں اردو میں اس کو کہ انہیں یعنی یا جگر پہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں موشن لگے رہتے ہیں موشن ٹھیک ہوں تو کوئی اور پرابلم شاید شروع ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے کچھ ایسا تو پھر اس کا علاج فرق ہے اس کا تو پھر ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے البتہ اگر کھانے پینے میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں پیٹ کی خرابی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد بتایا تھا وہ پہلے استعمال کریں اور اگر نہیں تو پھر ڈائٹ میں تھوڑا چینجز لائیں کھچڑی کھا کے دیکھیں اور یخنی پیا کریں اور اگر پھر بھی فرق نہ پڑے تو ہمارے والد ہمیشہ جن کو بہت پرانے موشن لگے ہوں تو ان کو بتایا کرتے تھے اور ہم نے خود بھی اس کو آزمایا ہے بیف جو بیڑی ہوتی ہے نا چھوٹے سائز کی چھوٹے سائز کی بیڑی کا کیمہ یعنی جس کو بچڑا کہتے ہیں بچڑا بیسیکلی بہت بڑی گائے نہ ہو بھینس بھی نہ ہو بچھڑے کا قیمہ ہو اس کو سفید زیرہ اور نمک ڈال کے صرف ابالنا ہے خوب اچھی طرح گلا لیں ابال لیں اور اس میں کھاتے وقت ابلے چاولوں کے ساتھ کھالیں۔ لیں تو یہ ایک غذا کے طور پر کیونکہ اس سے طاقت بھی ملتی ہے پروٹین بھی ملتی ہے کمی بھی دور ہوتی ہے اور یہ قیمہ جو ہے آسانی سے نیچے نہیں آتا یعنی کہ تھوڑا سا سٹک کرتا ہے اس لیے موشن کو کافی حد تک ہیلپ کرتا ہے لیکن پھر بھی میں کہوں گی اگر اس کے باوجود نہ آئے تو پھر علاج کرنا چاہیے بہت زیادہ عرصے تک موشن لگے رہنے سے انسان کی جو وائٹل فورس ہے ویک ہو جاتی ہے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے اس تہذا کا علاج آپ نے پڑھا ہے کیا ہے شیطان کی ٹھوکر سے ہوتا ہے جبکہ میڈیکل سائنس میں اس کا ہارمونل امبیلنس کہتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں ہارمونل امبیلنس بھی شیتان ہی کرتا ہے کیونکہ اب تک جو ہم نے خواتین کو نسخہ بتایا وہ یہ استحاظہ ہو نماز نہیں چھوڑنی سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ پیریڈس اگر ارگولر ہو گئے ہیں پندرہ دن سے پہلے منسز آ گئے ہیں تو نماز باقاعدگی سے جاری رکھیں بس صرف ایک چیز کا فرق ہے ہر نماز کے ساتھ آپ کو تازہ وضو کرنا پڑے گا جو خواتین اپنی نماز کی پابندی کرتی ہیں اور ان دنوں میں جو اپنے مینسز ڈیز کے علاوہ اگر خون آ بھی جاتا ہے تو نماز جاری رکھتی ہیں ان کا استحاظہ بہت جلدی کیور ہو جاتا ہے ان کو دوا بھی کام کرتی ہے اور باقی ہم دم وغیرہ بھی بتا دیتے ہیں آپ یہ دم کریں اور استحاظہ سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ ٹھیک نہ ہو ہارمونل امبیلنس انہی کا ٹھیک ہوتا ہے جو دم بھی کرتے ہیں اپنے اوپر نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں اور مینسز کے جو اسپیسیفک ڈیز ہیں 5, 7, 10 تک ان سے آگے یا پیچھے پھر مینس نہیں آتے شیطان سمجھ جاتا ہے میرے کام کی نہیں رہی لہذا کسی اور کی طرف رخ کرے کہتے ہیں آپ نے جتنے بھی طریقے بتائے اور ٹپس دیں کیا آپ کے گھر میں باہر سے چیزیں نہیں آتی بالکل بھی نہیں آتی آپ چھاپا مار کے دیکھیں اور سنت کے مطابق کھانا پینا ہوتا ہے کیا آپ کے بچے جنک فوڈ نہیں کھاتے میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے ابھی ظاہر ہے اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے اس لیے وہ تھوڑا سا اصرار کرتی ہے ٹی ایج میں ہے اور میں اس کے ساتھ زیادہ آرگیو نہیں کرتی کیونکہ ابھی اس کو سمجھ نہیں ہے ہمیشہ حکمت کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے اور باقی جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ سے کوئی بھی جنک نہیں کھاتا اور ہمارے گھر میں پکانے کے لیے چکن بھی نہیں آتا اگر آئے تو دیسی ہی آتا ہے ادر وائز ہم آم برائلر چکن نہیں کھاتے اور سب بچے اس بات پر رضامند ہیں اور اگر کہیں دعوت میں چکن ہو تو وہ کھانا بھی نہیں کھاتے یعنی صرف میں نہیں الحمدللہ میرے بچے بھی تو لہذا جنک ہم باہر سے کھانا بھی نہیں منگواتے ہمارے گھر میں یہ شوق نہیں پایا جاتا کہ ہم باہر جا کے کھانا کھائیں ہمارے والد نے ہمیں یہ ہمیشہ سکھایا کہ جتنی محبت صفائی اور حفاظت سے اور مزے کا کھانا تمہاری ماں پکا سکتی ہے دنیا میں کوئی نہیں پکا سکتا اور یہ حقیقت ہے کہ آج تک ہماری ماں سے اچھا کھانا ہم نے کہیں نہیں کھایا اور ہمیشہ گرم گرم کھانا سامنے رکھا اور ہر چیز فریش آٹا بھی ہر ٹائم کا تازہ گوندنا کھانا بھی ہر ٹائم کا تازہ پکانا اور ماشاءاللہ اللہ بارہ بچوں کو کھلانا کتنی ہمت اس عورت کی آپ ملی ہے نا تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دو بچے ہیں کوئی بھی نہیں ہے تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ہماری والدہ نے تیرہ بچے پیدا کیے ایک فوت ہوا سب سے پہلا اور باقی بارہ کو اس طرح پالا جیسے کوئی ایک کو بھی نہیں پالتا اتنی محنت کی والد نے تربیت کی طرف بہت کی اور والدہ نے ہمارے ہر چیز کا جو ایک بچے کی ضروریات ہیں بیسک نیڈس جو ہیں ان کو بڑے احسن طریقے سے پورا کیا کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی موٹاپے کی کوئی دوائی وہ میں نے آپ کو بتایا تھا سیب کا سرکہ شہد اور اس کے اندر لہسن پیس کے اگر رکھ لیں ایک کپ شہد اور دس جوے لہسن دیسی لہسن کے دوسرا نہ لیں فارمی موٹاپا باریک والا دیسی چیزیں باریک ہوتی ہیں آپ کو بھی باریک رکھیں گی دس جب لہسن کو پیس لیں اور شہد اور سرکے میں مکس کر کے پانچ دن تک کے لیے رکھ دیں اور پانچ دن کے بعد اس کو استعمال شروع کریں کسی بھی ایک کھانے سے پہلے ایک ٹیبل سپون ایک گلاس پانی میں ڈال کر کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے پی لیں اور اس کے بعد آپ کھانا کھائیں تھوڑا اسٹرانگ ٹیسٹ ہوتا ہے لہسن کی وجہ سے لیکن لہسن اگر دیسی ہوگا چھوٹا چھوٹا تو پانی کے اندر ملا کے اس کا ذائقہ برا نہیں لگتا البتہ اگر خالی آپ نے کھا لیا تو آپ کا گلا پکڑا جائے گا آپ نے تعلیم القرآن کے دوران پڑھاتے ہوئے ذکر کیا تھا کہ ہم الہدا میں بھی کلینک کے آغاز کا ارادہ رکھتے ہیں تو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے اگر ایسا ہے تو کب تک آپ یہ کام شروع کریں گی پلیز بتا دیجئے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے آمین میں نے اپنے جو کلینک کا ایک پراپر جس کو سیٹ اپ کہتے ہیں وہ میں نے یہاں روانہ کر دیا ہوا ہے اور میڈیسنز بھی کافی حد تک روانہ کی ہیں لیکن جب مجھے جگہ ملے گی تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی پرگنسی کے دوران کھجور کھائی جا سکتی ہے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے جن کا بہت زیادہ گرم مزاج ہو وہ تھوڑا سا اوائڈ کریں یا ایک دانہ کھجور کا کھانے کے ساتھ لے سکتے ہیں البتہ جن کی مزاج میں گرمی نہیں ہے تو وہ کھجور لے لیں گے تو کوئی ایک سے تین دانے اس سے زیادہ نہ لیں یہ بیسیکلی پیگنسی کے دوران ایسا نہیں ہے کہ باقاعدگی سے کھاتے رہیں بیسیکلی یوٹرس کے مسلس کو ڈائلیٹ کرتی ہے تو آپ نے پہلے تو ڈائیلیشن نہیں کرانی نا آپ نے تو خیریت سے پورا کرنا ہے ٹائم کبھی کبھی ایک دانہ چکھ لیا کریں لیکن ڈیلیوری کے وقت ایک مٹھی کھجوریں کھا سکتے ہیں کیا نظر کو بہتر بنانے کے لیے کوئی دوائیں ہیں یہ لیزر ٹریٹمنٹ اس کلاج ہے دوائیں ہیں لیکن وہ ارلی اسٹیج پہ زیادہ کام آتی ہیں جیسے ایک سے دو نمبر تک اگر آپ کا ہے تو اس میں آ جاتی ہیں لیکن زیادہ نمبر ہو جائے تو پھر تھوڑا سا مشکل پیش آتی ہے بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کیونکہ اتنا لمبا لوگ عام طور پر کرا نہیں پاتے تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اگر بال بہت لمبے ہوں اور روزانہ ان کو باندھا جائے یعنی جوڑا کیا جائے اس سے بھی کیا بالوں میں خشکی نہیں ہے جوڑا کرنے سے بالوں میں خشکی نہیں ہوتی نہ خراب ہوتے بالوں کو آپ نے سمیٹنا ہے جس بھی انداز سے آپ سمیٹ سکیں گنے بال ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے اس بک میں مختلف بیماریوں کے مختلف تعویذ وغیرہ بتائے کیا وہ صحیح ہے تعویز اپنے اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ہے میرا ان پر ایمان نہیں ہے میں سمجھتی ہوں کہ علیہ صلی اللہ ما سا انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے دعا کرتا ہے دم کرتا ہے تابوز پڑتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو صرف پکڑ کے لٹکا لیتا ہے قرآن کیا سب کے گھروں میں موجود نہیں قرآن سے بڑا کوئی تعویذ ہے وہ تو آپ کے پاس ہے آپ کے گھر میں پھر مزید تعویذ کی کیا ضرورت ہے اگر پتے میں پتھری ہے تو کیا خوراک لیجیے پتے کی پتھری خوراک سے نہیں ٹھیک ہو سکتی اس میں یہ ہے کہ پہلے سے اگر آپ بیلنس ڈائٹ لینے والے ہیں تو انشاءاللہ بنے گی نہیں اگر بیلنس ڈائٹ اور صاف ستھرا نتھرا پانی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اگر آپ پینے والے ہیں رات کو رکھ دیں اور صبح میں فلٹر کیا ہوا پانی پیئے تو انشاءاللہ شاء آپ کو پرابلم نہیں ہوگا اور اگر اب ہو گیا ہے تو اگر تو بہت مائنر سی پتھری ہے تو میلٹ ہو جائے گی ہومیوپیتک میڈیسن سے لیکن اگر اس کا سائز بڑا ہو گیا ہے تو پھر اس وقت تک انتظار کریں جب تک کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں دیتی رہنے دیں کوئی بات نہیں لیکن اگر درد کرتی ہے بار بار وہ بائل ڈکٹ میں آنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر رسک والی بات ہے پھر آپ چاہیں تو سرجری کرا لیں جان بچانا فرض ہے نا ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے بہت زیادہ جنڈس ہو جائے کیونکہ جب یہ بائل ڈکٹ میں آپ کے سٹک ہوتی ہے تو پھر گرکان ہو جاتا ہے نہانے کے بعد جسم کے اندر درد ہوتا ہے ایسا کس وجہ سے ہوتا ہے اس کے لیے کوئی اچھی ٹیپ بتا دیں دیکھیں جی نہاتے وقت آپ اگر اپنا باتھ روم یا اپنا کمرہ گرم کر لیں تھوڑا سا ہیٹر تھوڑی دیر لگا دیں اس کو وارم رکھیں تو آپ کو درد نہیں ہوگا اور جب آپ نہا چکیں تو بال جلدی سے خشک کرنے کی کوشش کریں ٹھنڈے اور گیلے بالوں کے ساتھ ہوا میں مچ جائیں پراپر کپڑے پہنے فورن ساکس پہنے اپنے آپ کو کور کر لیں تو امید ہے کہ درد نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ مزید جسم کو گرمانا چاہیں تو دو تین کھجوروں کے ساتھ گرم دودھ کا گلاس لے لیں آپ کی باڈی وارم اپ ہو جائے گی اور کام کاج کرنے کی کوشش کریں بیٹھے نہ رہیں کیونکہ چلنے پھرنے سے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور انسان کو ٹھنڈ کا پتہ نہیں چلتا بیٹھنے والوں کو سردی زیادہ لگتی ہے کتمینس کا مسئلہ ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پندرہ دن ہو گئے باندھی نہیں ہو رہے. اصل میں ہارمونل امبیلنس ہے گرم پانی سے نہانے سے گرم پانی سے بال دھونے سے انتہا درجے کی خشکی ہوتی ہے اور میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ خشکی دور کرنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ پانی اتنا نارمل کہ نہ بہت ٹھنڈا لگے نہ بہت گرم اگر آپ ایسے پانی سے نہاتے رہے تو آپ کی اسکن کبھی خراب نہیں ہوگی ہمیشہ دیکھیں گوشت گلانے کے لیے ہیٹ کی ضرورت ہے نا کھانا جب پکاتے ہیں تو گوشت گل کے سافٹ ہو جاتا ہے نا ہم بھی تو گوشت پوس کے بنے ہوئے ہیں اس پہ گرم پانی بہائیں گے تو جلدی گل جائے گا یعنی کہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ جلدی آ جائے گی نا اور ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو سکن فریش رہے گی آنکھوں میں ٹھنڈا پانی کیوں ڈالنے کو کہتے ہیں اس سے فریش رہتی سکن میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بالکل جو ٹینکی کا پانی ٹھنڈا ہے ٹھنڈی ٹیپ کھول کے نہا لیں پھر سرسام ہو جاتے مجھے یہ مطلب نہیں ہے آپ پہلے بے شک پانی گرم کھولیں اپنے ہاتھوں کو پاؤں کو تھوڑا سا سہارا دینے کے لیے آہستہ آہستہ ٹھنڈا پانی بھی کھولنا شروع کر دیں اور شروع شروع میں آپ کو مشکل پیش آئے گی یا ایسے وقت میں نہائیں جیسے دھوپ تپ رہی ہے گرمی کا وقت ہے ایسے وقت میں نہائیں یا سوتے وقت نہائیں سوتے وقت جب آپ نہائیں گے تو کیا ہے آپ فورن بستر میں چلے جائیں گے تو آپ کو ٹھنڈک کا احساس ختم ہو جائے گا اور اگر آپ بہت گرم پانی سے نہانے کے آدمی ہیں تو ذرا اس سے کم کر دیں پھر آہستہ آہستہ اس سے اور کم کر دیں اور میں ہمیشہ آج کل بھی آج صبح بھی جیسے میں نے بات لیا تو لوک وارم واٹر سے اور اینڈ میں بالکل ٹھنڈے پانی سے ایک شاور ضرور لیتی ہوں پورا ٹھنڈا پانی بالوں میں بھی اور سکن پہ بھی اس وقت تک انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے پانی کا پھر اس کو ڈر نہیں لگتا کہ ہاں کیونکہ اگر صرف گرم پانی سے نہا کے باہر نکلائیں تو پھر سکن خراب ہوتی ہے اور ڈرائیس ہوتی ہے سستی اور تھکاوٹ کو کیسے دور کیا جائے میٹابلزم اپنا سیٹ کریں صبح جتنا ارلی اٹھیں گے انشاءاللہ شاء آپ سارا دن چاکو کو چو بند رہیں گے آج کل بھی اگر آپ پانچ بجے اٹھ جائیں تو کچھ مشکل نہیں ہے دس بجے کے سوئے پانچ بجے اٹھیں کتنے گھنٹے بن جاتے ہیں حالانکہ چھ گھنٹے میں اٹھ جانا چاہیے تو سات گھنٹے بھی سو لیں پانچ بجے اٹھیں اصل میں نا ہم نے کوئی مقصد نہیں بنایا ہوتا زندگی کا ہم بس ایسے بے مقصد سے وقت کے ریلے میں بہتے چلے جا رہے ہیں ہم نے کوئی ایم نہیں بنایا کوئی مقصد نہیں بنایا اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آتی اب ہم کریں تو کیا کریں آپ کوئی ایسا بڑا مقصد بنا لیں زندگی کا اور سوچیں کہ آج سے میں نے کوشش شروع کر دینی ہے اور کر دیں اور سوچیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے ہر روز پلان کر کے سوئیں اور صبح اس کے ساتھ اٹھیں آپ دیکھیں انشاءاللہ کس طریقے سے آپ فریش ہوتے ہیں آپ کی سستی کمزوری سب دور ہو جائے گی ہمیں تو سست ہونے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ مطلب ہم سوچتے ہیں نا کہ تھوڑی دیر سستہ لیں یا میری بہو کئی دفعہ کہہ رہی ہوتی تھوڑا سا آرام کر لیں تھوڑی دیر لیٹ جائیں بس ٹھیک ہو جائے گا بھئی کیسے لیٹیں وقت ہی نہیں ہے لیٹنے کا ظاہر ہے سارے کام کاج کر کے جب کلینک جانا ہوتا ہے تو سستی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور مشکل بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ کیسے وہاں پر اتنا ٹائم پاس ہوگا تو ایک منٹ بھی نہیں ہوتا کہ انسان نماز پڑھتے پڑھتے جائے نماز پر ہی تھوڑا سا لیٹ جائے جب آپ مقصد بنا لیں گے تو پھر ان شاء سب کچھ کر پائیں گے اور سستی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گی لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہے زندگی میں کام زیادہ نہیں ہے اور سوچتے ہیں اچھا چلو سارے دن میں اگر نہانا ہی ہے تو نہا ہی لیں گے اٹھ کے تو پھر اس کے دن کا آغاز کیسے ہوگا اور دن کیسے گزرے گا ناک پر جو کیل نکلتے ہیں اس کا کہلا جائے آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات کا شہد اور سرکہ اتنی اچھی دوا ہے کہ اگر یہ بلیک ہیڈ یا وائٹ ہیڈ بنتے ہیں آپ کے سب صاف ہو جائیں گے ان دو چیزوں سے شہد سرکا اور گلاب کار میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں میں نے کوئی میک اپ نہیں کیا سوائے لپسٹک کے اور کوئی چیز نہیں لگائی میں یہی چیزیں یوز کرتی ہوں ہاں دھوپ میں نہ لگائیں دھوپ میں آنے کے لیے آپ کوئی سا بھی لوشن جنرل سا کچھ بھی آپ لگا لیں اپنی اسکن کے مطابق کوئی حرض نہیں لیکوریا کی کوئی دوائی بتا دیں لیکوریا جو ہے اس میں بھی کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں ٹھنڈے فرش پہ بیٹھنے سے پرہیز کریں ایک دوسرے کے کپڑے پہننے سے پرہیز کریں صفائی ستھرائی کا خیال کریں مینسز کے لیے صاف ستھرے پیڈز استعمال کریں زیادہ دیر تک ایک پیڈ کو استعمال نہ کریں یعنی ہر روز چینج ضرور کرنا چیز. چاہیے چاہے آتے آتے رک گئے ہوں اور آپ بالکل صاف پیڈ بھی ہو ایون تب بھی یہ مناسب احتیاطی تدابیر ہے دودھ سے کافی فرق پڑتا ہے دودھ باقاعدگی سے پئیں اچار سے پرہیز کریں اس کے علاوہ کیلشیم فاس ایک میڈیسن ہے کیلشیم آپ سمجھتے ہیں کیلشیم کیسے لکھا جاتا ہے کیلشیم کی گولیاں لوگ کھاتے ہیں کیلشیم اور فاس پی ایچ کیلشیم فاس ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی اس کو تھرٹی پروٹینسی میں اگر آپ لے لیں تیس نمبر میں دن میں دو سے تین دفعہ تو اس سے ایک جنرل جو لیکوریا ہے بغیر خارش بغیر اسمیل کے وہ کافی حد تک کور ہو جاتا ہے اور اگر آپ دودھ پی لیں تو میرا خیال ہے شاید دودھ سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بتا دیں گوشت کم کھائیں اگر تھوڑی بہت ایکسرسائز رکھیں تو یورک ایسڈ اس हो بھی کنٹرول کا لیکن اگر پھر بھی یعنی زیادہ ہو تھوڑا ٹائم تو لگے گا میں تو ایک مہینے کا ٹریٹمنٹ دیتی ہوں اور اس کے بعد الحمدللہ للہ یورک ایسڈ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہتے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے رات کو جلدی نیند نہیں آتی یعنی دس بجے اور پھر صبح آنکھ کھلنے میں مشکل ہوتی ہے ٹائم سے لیٹ بھی جائیں دعائیں بھی پڑھ لیں پھر بھی نیند نہیں آتی نیند آتے آتے کافی ٹائم لگ جاتا ہوگا اور پھر دوپہر کو بھی نہ سوئیں تو نیند نہیں آتی بہت تھکے ہوئے بھی, بھی ہوں تو نیند جلدی نہیں آتی اس کا مطلب ہے انسامیا ہے نین کا پرابلم ہے ایک تصویر آپ کو بتاتی ہوں بہت سے لوگوں کو بتائی ان کو فائدہ ہوا اللہ کے نام ہے اور اللہ کے نام جو ہیں, ہیں تو اس کی تعارف کے لیے پہچان کے لیے مگر کہیں کہیں علاج کے طور پر بھی یعنی جب اس کو اس کے ناموں سے پکاریں تو وہ سنتا ہے نا اس لیے کچھ ایسی بات نہیں ہے اس میں یا اللہ یا سلام یا مؤمن یہ تین نام ہے اسی ترتیب سے ہر انگلی پہ پڑھتے جائیں تصویر کرتے جائیں اور میرا نہیں خیال کہ ایک تصویر پوری ہوتی ہو پہلے دن شاید پوری ہو جائے لیکن نیکسٹ ڈے سے آپ کی آدھی بیچ میں ہی رہ جائے گی اور آپ سو چکے ہوں گے انشاءاللہ شاء آپ کی زندگی کا واضح مقصد کیا ہے اپنی ارلی ایج سے کوئی ایسی بات یا عادت بتائیے جس کو لازم پکڑ لینے سے اللہ تعالی نے آپ کو میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ ہمارے والد ہمیشہ ہمیں جمعے کے دن لے کے بیٹھا کرتے تھے اور پوری فیملی کی ہماری گیدرنگ ہوا کرتی تھی جمعے کی نماز اور کھانے کے بعد اثر اور مغرب کے درمیان اور اس میں ہمیں وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کو بھی کہتے تھے کہ ایک بچہ حدیث سنائے کوئی نظم سنائے کوئی کسی صحابی کا واقعہ سنائے کوئی قصہ سنائے اسے بچے بھاگتے نہیں تھے کلاس سے کہتے تھے ابھی ہمیں سنانا ہے لہٰذا اٹینٹیو بیٹھے رہتے ہم سب ہماری خالائیں پھوپھیاں سب ہم لوگ شامل ہوتے اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز بھی وہ ضرور لا کے رکھتے تھے کہ تاکہ سب کا منہ میٹھا یا نمکین کرایا جائے تو اس سے بھی دلچسپی برقرار رہتی تھی کہ اب کھانے کو بھی کچھ ملے گا بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے تو خوش رہتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہماری مائنڈ میکنگ کی بیسیکلی کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اصل زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا اگر ہر کام اللہ کی رضا کی خاطر آپ شروع کر دیں تو آپ کو اللہ تعالی بہت بڑے بڑے ایمز دے گا لائف میں کہ آپ کچھ نہ کچھ کریں کیونکہ جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں تو اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور جب آپ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں لوگوں کی طرف وہ کیا کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا مجھے یہ نہیں ملا میرا حق مارا گیا میرے ساتھ زیادتی ہوئی اس نے مجھ سے تو ان چکروں میں انسان پھنس جاتا ہے یہ شیطانی وسوسے اور چالے ہیں بیسیکلی کسی نے مارا ہے ڈانٹا ہے حق مارا ہے معاف کر دیں شیطان بیٹھا روتا رہے گا کہ میں نے تو سوچا تھا یہ جھگڑا کرے گی اور پھنسا لوں گا اپنے شکنجے میں تو کوئی ظلم زیادتی کرے سب سے بڑا علاج معاف کرنا ہے لیکن بدلہ لینے کا حق ہے مگر ایسے طریقے سے کہ فساد نہ پھیلے اگر بدلہ لینے کی ہے بھی ضرورت تو فساد نہ پھیلے ادروائز معاف کر دیں اور فوکس لیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اور کیا کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی مقصد نہیں کچھ بھی نہیں تو آپ صرف سب سے پہلے قرآن پڑھانا شروع کر دیں ناظرا جب آپ نازرہ قرآن پڑھانے لگیں گے تو آپ دعا کرتے رہیں یا اللہ مجھ سے کوئی اچھا کام لے لے زندگی میں ایسا کام لے لے جو تجھے پسند آ جائے تو اسی کے اندر اندر آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ضرور سجھا دے گا آپ کو پتا میں نے یہ سارا اپنا ہومیوپیتھی کا اپنی شادی کے بعد پڑھا ہے. میری بہت ارلی ایج میں شادی ہوگی تھی اسی لیے میں پوتوں اور نواسوں والی ہوں ینگ ایج میں شادی ہوئی ساست بچے بھی پیدا کرتی تھی سیاست پڑتی بھی رہتی تھی اور کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس دن کوئی کام نہ کیا ہو کوشش کی ہے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی پروڈکٹیو ورک کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے اپنی دیوار پہ لگا رکھی تھی جس سے انسان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں آج میں نے کیا اچھا کی اور کرنا چاہیے کہ تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے اچھا نہیں تو ہر روز ایک نیا کام ایک نئی چیز کرنے کی کوشش کریں اور سوئیں اسی طرح کہ میں نے صبح اٹھ کے کرنا کیا اور پھر صبح اٹھ کے سب سے پہلے نماز کے بعد یہ سوچیں کہ اب آج کے دن کا میرا کیا پلان تھا میں وہ کروں لکھ لیا کریں رات کو اپنی ڈائری میں کہ یہ اور یہ کام کرنے ہیں لکھنے سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے صبح اٹھ کے جب آپ ڈائری پڑھیں گے تو آپ اپنے کام میں لگ جائیں گے اور اگر وہ رات کا لکھا وہ اگلی رات کو پڑھیں گے تو شرمندہ بھی ہوں گے لکھا کیا تھا کیا کیا اور پھر اپنے آپ پر ترس نہ کھائیں سیلف پٹی نہیں ہونی چاہیے میں تھک گئی ہوں میں نے آرام نہیں کیا تو کبھی میری بہو مجھے کہنا کہ آپ اتنا تھک گئی ہیں اب آپ کیسے کریں گی میں کہتی ہوں میرے پہ ترس نہ کھاؤ اور نہ میں ترس کھانا چاہتی ہوں اگر میں نے اپنے اوپر ترس کھایا میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی میں بالکل ٹھیک ہوں میں اپنے آپ کو ہر وقت یہی سوچتی ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں میں سب کچھ کر سکتی ہوں یہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا اور اللہ سے دعا مانگتی جاتی ہوں اللہ اوقات میں برکت عطا فرما اور کاموں میں آسانی پیدا فرما اللہ میں اتنی القدس یہ پڑھ لیتی ہوں کبھی ربی یسر ولا تو سر وتم میں اور باقی اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا آپ نے جو شہد اور سرکہ منہ پر لگانے کو کہا تھا تو رات کو میں نے لگایا تو ہاتھ چپک رہے تھے لیکن صبح فرق بہت پڑا تھا یہ چپکتے نہیں ہیں دیکھیں جب آپ کی کوانٹٹی میرے کہنے کے مطابق ہوگی نا ایک چمچ شہد ایک چمچ سرکہ اور دو سے تین چمچ آپ ارک کر لیں اگر آپ کو پھر بھی چپچپاہٹ لگتی ہے ارک تھوڑا سا اور بڑھا دیں ٹھیک ارک کا زیادہ کرنے سے چپچپاہٹ ختم ہو جاتی وہ اتنی سی چپچپاہٹ ہوتی ہے جو سکن میں ابزارب ہو جاتی ہے رات گھر والے ٹی وی اونچی آواز لگا کر بیٹھ رہتے ہیں اور امی ابو کی باتیں کرتے رہتے ہیں گھر میں گیارہ بارہ بجے تک سونے کا ماحول نہیں بنتا رہنمائی کر دیں کہ کیا طریقہ ہے گھر والوں کو آسان طریقے سے اپنے ساتھ مصنون سونے کی روٹین پر لانے کا آپ ان کو رات کو جلدی سونے کے فائدے بتائیں دیر سے اٹھنے کے نقصان بتائیں آپ نے جا کے سننا تھا نہیں بتائی ان کو کتاب لے کے بیٹھ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے انداز ان کو سنائے پیار پیار سے سنائیں کہ جلدی سونے کے یہ فائدے ہیں اچھا ایک اور چیز لیٹسٹ ریسرچ پہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں ابھی جو ریسرچ آئی ہے بجے سے لے بجے تک ہمارا جگر سو جاتا ہے سلیپنگ کنڈیشن میں ہے اس وقت اگر ہم کھائیں پیئیں جاگیں تو ہمارے جگر پہ بہت برا اثر پڑتا ہے جگر ہمارا کمزور ہو جاتا ہے یا فیٹی لیور ہو جاتا ہے یا جگر کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں تو رات کا جاگنا بڑا نقصان دہ ہے ایک جنرل سے بات کر دیں پھر سب سے اچھا طریقہ جو ہے میں نے آج تک جتنے لوگوں کا طریقہ دیکھا مجھے تو رسول اللہ کا طریقہ بہت پسند آیا دوسری بات وہ کہیں گے وہ کون سا طریقہ آپ لے آئیں کتاب ان کو پڑھ کے سنائیں کہ آپ کا کیا طریقہ تھا عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جاتے تھے اور تحجر کے وقت اٹھ کے اپنا صبح کا آغاز کرتے تھے اور یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جسم کن کن اوقات میں جو ہے وہ صحیح کام کرے گا سوتے وقت کون سے اوقات ہونے چاہیے جاگنے کے کون سے کہتے ہیں کیا کہ جن بھی انسانوں کی طرح ڈاکٹر یا انجینئر ہوتے ہیں جنوں کی تو عقل کم ہوتی ہے وہ کیسے ڈاکٹر انجینئر ہو سکتے ہیں ہاں البتہ وہ لوگ ہربل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا جیسے طب کا علاج کرتے ہیں وہ یوں کہہ سکتے ہیں یعنی کہ حکیموں والا علاج کرتے ہیں ہلکے پھلکے نسخے کچھ نہ کچھ وہ کر لیتے ہیں ادروائز غیر مادی چیز ہے ان کے غیر مادی ہی کچھ نہ کچھ علاج ہوگا اس طرح کے ڈاکٹر یا نہیں ہوتے کہتے ہیں کیا کہ پیریڈس کے دوران نہانا نقصان دے نقصان دے نہیں اصل میں ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے نا کہ کسی وقت ہم صحن میں کھلی فضا میں ہوتے ہیں بالکل ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے کمرے میں اے سی یا ہیٹر ہے تو بالکل ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے کچن میں جاؤ تو ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہے اس سے ڈسٹربینس ہوتی ہے باڈی کے اندر چینجز آتی ہیں جس سے ہمارے کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پیریڈس والی خاتون جو ہے وہ اگر باہر ننگے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھے تو اس کے اندر یوٹس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں اگر ہم یہ احتیاطی تدابیر کر لیں نہانے کا کوئی حرض نہیں البتہ پہلے اور دوسرے دن اگر تھوڑی سی احتیاط کر لی جائے تو ہم کہتے ہیں زیادہ اچھا ہے تیسرے دن جا کے نہا لیں اور اگر گرمی کا موسم ہے بہت پسینے آ رہے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ اے سی میں نہ چلے جائیں نہا کے یا دھوپ میں نہ چلے جائیں جیسے باہر کے ملکوں میں ان کا جو ویدر ہے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے وہ کچن میں جائیں وہ باتھ روم میں جائیں وہ کمرے میں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جس موسم میں مرضی نہا لیں جن اوقات میں بھی نہا لیں وہ تو جچا کو بھی بچہ پیدا ہوتا ہی ٹب میں دیتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیمپریچر بالکل بیلنس ہے تو اس وجہ سے ہمارے یہاں چونکہ ٹیمپریچر ڈفرینس ہے اس لیے کہا جاتا ہے مینس میں نہائیں یا نہ نہائیں سنجا کریں کہ نہ کریں کیا کریں اور کیا نہ کریں اس میں اگر آپ کیئر کر لیں تو کوئی حرض نہیں ہے نہا سکتے ہم کہتے ہیں فروٹ ونیگر جو بتا رہی ہوں کہاں سے ملے گا یہ پنسار سے مل جاتا ہے سوات پنسار والوں کے پاس ہے مری کرانہ کے پاس ہے یہاں اسلام آباد میں چیما چٹھا کے پاس ہے میرے پاس بھی ہے کہیں سے بھی آپ لے سکتے پاؤں کی اگلیاں پھٹ جائیں اور خون نکلے تو پھر کیا کریں پاؤں کی اگلی چل بلینس ہیں بیسیکلی یہ اس میں گرم پانی کے اندر نمک ڈال کے کچھ دیر کے لیے پاؤں رکھ دیں اور آپ کے ٹھنڈے پاؤں کی وجہ سے اگر وہ گرم پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں تھوڑا اس نمک کے اندر تھوڑا سا ایک چمچ تیل بھی ڈال دیں آدھا گھنٹے تک اگر آپ وہ پاؤں رکھ کے اپنا ساتھ ساتھ کچھ سور کہاف یا کچھ اور پڑھ سکتی ہیں تو وہ پڑھیں اور ساتھ میں اپنے پاؤں کو جب نکالیں خوش کر کے اس کا تھوڑا سا مساج کر لیں یا کرا لیں اور پھر ساکس پہن لیں تو کافی اچھا علاج ہے یہ کہتے ہیں آپ نے ہر مسئلے کا حل جس طرح مسنون روٹین قدرتی غذا اور حرف سے بتایا ہے کیا آپ ہم تمام دوسری پروڈکٹس کریمس میڈیسن کا استعمال ختم کر دیں اور کیا ہومیوپیتھی پر آنکھ بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس کے متعلق بہت عجیب نظریات ہیں صحیح کہتے ہیں وہ اس لیے کہ ہر ڈاکٹر ایک پرفیکٹ ڈاکٹر نہیں ہوتا یا ہر ایک کی ریسرچ ایک جیسی نہیں ہوتی یا ہر ایک کی محنت ایک جیسی نہیں ہوتی یا ہر ایک اکسپیرینس ایک جیسا نہیں ہوتا میں نے اپنی جو پریکٹس ہے وہ اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کی ہے ان سے سیکھا ہے وہ بھی ہر ایک کی بیس کیا ہے میں نہیں جانتی اور ہر ایک کے فرق فرق چیزوں میں اسپیشلٹی ہوتی ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹر کیسا ہے کس نیت سے دوا دینا چاہتا ہے ابھی بھی یہ پوچھ رہے ہیں سرکہ سفید ہونا چاہیے کہ کالا یہ فروٹ ونیگر براؤن سا کلر ہوتا ہے اس کا اور یہ پھلوں کا سرکہ ہوتا ہے اس کو را ونیگر بھی بولتے ہیں اور یہ خالص سرکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے سیب کا لے لیں انگور کا لے لیں کوئی سا بھی لے لیں کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق ہے تو کیا ہومیوپیتھی کا علم سیکھنے کے لیے آپ ہم کو گائیڈ کر دیں گے کہ آپ نے میٹرک کے بعد کیا کیا پھر ہومیوپیتھی کس طرح مکمل کیا جی ہاں کیوں نہیں کر سکتی میں نے ہومیوپیتھی سیکھنے سے پہلے بی اے کیا اور میٹرک سائنس کے ساتھ اس میں لیا جاتا ہے میں نے گریجویشن بھی شادی کے بعد مکمل کی اور پھر میں نے اور اس کے لیے چار سال لگتے ہیں پانچواں سال اس کا ہاؤس جاب کہہ لیں یا پریکٹس کا کہہ لیں کسی کے پاس بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا واخرا رب المین کا نشد اللہ اللہ اللہ انتا کا بلے